اگلی غلط فہمی ہے آج امت کو صرف جہاد کی ضرورت ہے بس ہم اور کچھ نہیں سننا چاہتے دیکھ گزارش یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہر آج کے دور میں نہیں ہر دور میں امت کو جہاد کی ضرورت رہی ہے جہاد دین کی سر کی بنیاد ہے وہ ضرورت سنامی جہادی سبھی اللہ دین کی خوبصورتی دین کی سربلندی جہاد میں ہے ہمارا جھگڑا اس میں نہیں ہے ہم نے کب اختلاف کیا اس, اس معاملے پہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جس کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں کیا وہ جہاد ہے جو آپ کارروائیاں کر رہے ہیں اتنی سالوں سے کیا اس سے اللہ تعالیٰ کے دین سر بلند کی سربلندی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی جان عزت اور مرد محفوظ ہوئی ہے یا نہیں بات اس پہ ہو رہی ہے اتنی ہمارا اختلاف ہے اس معاملے میں اور طاقت کے متعلق میں بیان کر چکا ہوں کی طاقت ہے یا نہیں ہے وہ ابھی گزر چکی ہے غلط فهمت. اس کو دیکھے جا ایک یہاں پہ قول ہے میں وہ بیان کروں گا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں یہ فتوا شیخ بن عثیمین جلد نمبر پچیس سے میں یہ کوٹ کر رہا ہوں سفر نمبر تین سو سترہ. تین سو سترہ سے تین سو انیس تک ہے تقریباً بیس تک یہاں پر سائی نے تو یہ سوال پوچھے کہ جہاد کی کتنی ضرورت ہے آج کے دور میں تو جواب سلامہ جواب دینے ہیں ضرورت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے قرآن مجید میں وقات رحم ہر طرح دین لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ کافروں کے خلاف جہاد کرتے رہیں ہر لا تکون فتنہ جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو فتنہ کا خاتمہ نہ کفر کا خاتمہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی ہو اور اللہ تعالیٰ کی سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ کے لیے القتال میں قدر علیہ مسئلہ تو یہ کیا جہاد کرنا قتال کرنا واجب ہے یا جائز ہے اگر طاقت نہ ہو بات تو طاقت کی ہے قدرت کی ہے شا سب خود جواب دیتے ہیں لا یجب بل ولاجوز نہ واجب ہے اور جائز ہے ان نقات مشاہدین لوں ہم نہ جہاد کر جہاد نہ واجب ہے نا جائز ہے کیوں کیونکہ ہم نے اس کو تیار کی نہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے قدرت نہیں ہے وہ دیر الحدہ اس کی دلیل چھ سب بن کر رہے ہیں ان اللہ عزوجل لم یفرض علی نبی وهو فی مکہ ان یقاتل مشرکین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فرض نہیں کیا جہاد کو کہ مشرکوں کے خلاف جہاد کیا جائے بلکہ اللہ تعالی نے اجازت دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صلح حدیبیہ میں صلح کریں صلح کریں کافروں مشرکوں کے ساتھ اگرچہ ان کی شرطیں کٹھیں تھی مشکل شرتیں تھی جس میں ظاہرا مسلمانوں, مسلمانوں کے لئے باعث ذلت تھا لیکن حقیقت کیا تھی اللہ تعالیٰ جانتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگرچہ بڑے بڑے صحابہ کو تعجب ہوا لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سری انخا برقران کے جواب میں کیا فرمایا ان نے رسول اللہ گلچ تو ایسے ہی وہ نوسری جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ بے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں صلی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور میں اللہ تعالیٰ فرمانی نہیں کرتا ہوں وہ ہوا ناصری اللہ تعالیٰ مجھے نستا فرمائیں گے کامیابی ہماری ہی ہوگی اگرچہ کی شرطیں آپ کو الٹی سیدھی لگتی ہیں جو کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سارا پہ ہے اسی لفظ کو اگر آپ ہم اگر آپ اور ہم آج سمجھ سکیں لفظ تو آسے ہی وہ ہوا ناصوری تو آج ہمارا مسئلہ حل ہو جائے کیا پیارے پیغمبر سنگ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرما کر سکتے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا جس کے دل میں تھوڑا سا گمان بھی آئے تو میں کہتا ہوں اسلام سے خارج ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کبھی نافرمانی کر نہیں سکتے معصوم ہے معصوم ہیں معصوم کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا لیکن یہاں پر بیان کیوں کیا ہے صحابہ کرام کے سامنے ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتے تھے جہاں پر فرما برداری ہے وہاں پر کامیابی ہے جب بھی نافرمانی آئی ناکامیائی جب صحابہ کرام نے اس معاملے کو سمجھ لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کا سر جھکا دیا کامیابی ہو یا نہیں دو سالوں کے اندر اور فتح مکہ کا راستہ بھی اسی سلحدیبے سے نکلا اللہ تعالی نے سلحدیب کو جانتے قرآن مجید میں کس نام سے بیان کیا ہے فتح صورت الفتح میں سلحدیب کا ذکر ہے فتح, سلح فتح اسے فتح کا نام دے دیا اور فتح مکہ کا نام کیا دیا مم. اذا جاء نسر اللہ والفتح وہ نسر ہے مم. وہ نثر ہے مم. سبحان اللہ ٹھیک ہے نا اور موس شی صاحب آگے فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے قصے میں دیکھیں جب فرعون اور اس, کے... اس کا لشکر پیچھے سے اور آگے سمندر یوز نے کیا کہا ان دلام دراکن آج مارے گئے منہ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی نہیں تھا ایک لاٹھی تھی لیکن دل میں کیا تھا دل میں ایمان تھا آگے موت ہے سمندر پیچھے موت ہے فلم اس کا لشکر کیا فرمایا جو ہی ان کے ساتھیوں نے کہا ان لمد جواب میں کیا آیا کل ان میں ربی سیہدین ہرگز نہیں اللہ تعالی میرے ساتھ ہے مجھے کوئی راستہ ضرور دکھائے گا اس وقت اللہ طلبا نے وحی نازل فرمائے اے موسا اسی لاٹھی کو پانی پر تو مارو پانی پر لاٹھی لگی سمندر کھل گیا اور یہ کنیاب راستے میں کیچڑ نہیں خشک راستہ اور سمندر پہاڑوں کی طرح اس طرف اور اس طرف پانی پانی کھل گیا وہی حدیث میں یاد رکھیں لسٹ تو آسری وہ کیا صاحب اگے فرماتے ہیں فالمہم اہم بات یہ ہے کہ نہیوجب علمسلمون جہاد حتى تکون کلمۃ اللہ العلیہ کہ مسلمانوں پر جہاد واجب کیوں ہے کہ اللہ تعالی کی دین کی سربلندی ہو كله لله قلت سارے کا سارے اللہ تعالی کے لیے ہو جائے لیکن الان نہیں ہے باذن مسلمانوں میں نہیں ہے وہ جہاد آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں کوئی نہیں جس سے وہ کے خلاف جہاد کر حتى ولا جهاد مدافعہ في الواقع جہاد ہے کرنے کی طریقہ بھی ہمارے پاس ہے. وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے آج. اپنا ہم دفاع نہیں کر سکتے کافر میں کیا اٹیک کرے ہم لوگ جہاد لا شک انہو الان غیر ممکن اور اٹیک کرنے کا جہاد آج میں کوئی شک نہیں کہ ناممکن ہے حتی کب تک؟ حتی اللہ عز و جل بھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت نہیں لے کے آئے گا جو سمجھے گی اور تستعد ایمان پہلے تربیت حاصل کرگی ایمان کی اپنے نفس کا مجاہدہ کرے گی پھر ملٹری طاقت اور مسئلے کی طاقت اس کی تربیت حاصل کرے گی امن الحدر اور ہم جب تک کہ اسی حالت میں موجود ہیں فلا ان مجاہد اعدائنا ہم جہاد اپنے دشمنوں کے خلاف نہیں کر سکتے پھر آگے شیخ صاحب نے مثال دی کہ دیکھیں بوجھنا ہر زخمی میں کیا کچھ ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ ہم صرف دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے کچھ کر نہیں سکتے کیوں پھر وہی بادشاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ آج ہم جہاں دفع بھی نہیں کر سکتے نہ ایمان ہے نہ تربیت ہے کچھ بھی نہیں آج ہمارے پاس